اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونقی ہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہائیت محبان ہے تبارک اللہ بہت بابرکت والی ہے وہ ذات اللہ بہت بابرکت والی ہے وہ ذات اللہ بہت بابرکت والی ہے جس نے نازل کیا فرقان حق و باطل کے دربیان فرق کرنے والی کتاب ہو علی عبدی ہی اپنے بندے پر لی اکونا تاکہ وہ ہو جائے دلعالمین جہان والوں کے لیے نظیرہ اللہ دی بودات لہو ملک اسلام آباد کی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے ورم یت بلادا اور نہ اس نے کوئی اولاد بنائی ہے ورم ین اور نہیں ہے لہو اس کے لیے شریک ان کوئی شریک پھل ملک کی بادشاہت میں و خالہ فاق اللہ شہین ہر, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے فقت دراہ تقدیرہ پھر اس کا اندازہ مقرر کیا اندازہ مقرر کرنا و تخت و ہی آلحا اور انہوں نے پکڑ لی اللہ کے علاوہ بنا لی اللہ کے علاوہ الٰہ لا لاخلقون شع جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی اخلاقون اور وہ پیدا کیے گئے ہیں ولاء عملی کو نہ لئے ذرہ اور نہیں مالک اپنے لیے کسی نقصان کے ولا نفعہ اور نہ نفے کے ولاء عملی کو اور نہیں ہی وہ مالک موت کسی موت کے والا حیاتن اور نہ ہی زندگی کے ورانا نشورا اور نہ اٹھائے جانے کے وقال اللہ دینا کفر اور لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہادہ نہیں ہے یہ اللہ مگر افکن جھوٹ اخترا ہو جس کو انہوں نے گھر دیا ہے وہ آنا ہو اور مدد کی ہے اس کی ارے اس پر قوم آخرون دوسری قوم نے فقط جاؤ ظلم وزور آپس یہ آئے ہیں ظلم اور جھوٹ کو وقال اور انہوں نے کہا ہے اثاقیراولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ایک تاتاب بہا جو اس نے لکھوا لی ہیں فہیہ تملہ یا لکھ لیا ہے اس نے ان کو فہیہ تملہ پس وہ لکھوائی جاتی ہیں علیہ اس کو بکراتن صبح و اصیلا اور شام کے پیر پہ یا پہلے پہر اور پچھلے پہر اس کو جو جانتا ہے توشیدہ کو آسمانوں میں ولدی اور اندہ غفر حیمہ بے شک وہ حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وقال انہوں نے کہا ماری حادر رسول <سؤال> ہی کیا ہے اس رسول <سؤال> کو یا قلت وہ کھاتا ہے کھانا ومشی فی السباق <سؤال> اور چلتا ہے بازاروں میں لہولا ملا کُن کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ یا اس کی طرف خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا جنت اس کے لیے یا یہ جس میں سے کھائے و کال ظالمون اور کہا ظالمن نے تب تب تم پیروی کرتے اللہ مگر رج المسورہ ایسے آدمی کی اس پر جادو کیا ہوا ہے رب القلم کیسے وہ بیان کر کیسے انہوں نے بیان کی تیرے لیے مثالیں و پسو گمراہ ہو گئے فلا استعمال سبیلا پسو نہیں طاقت رکھتے راستے کی تبارک اللہ دی ببرکت ہے وہ ذات انشاء آگر وہ چاہے جعل علاقہ و بنا دے تیرے لئے خیر من ذالکہ اس بہتر جنات باغات تجری چلتے ہوں من تحتیہ الانہارو جس کے نیچے سے دریاء و اللہ کا قصورہ اور بنا دے تیرے لئے کئی محل بل بلکہ قدب و بساعتی انہوں نے جتلایا قیامت کو و اعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے لیکن اس آدمی کے لئے قدب و بساعتی جو جتلایا قیامت کو سعیرہ بڑکتی ہوئی آگ ادارہ اتمی مکانم بعیدن جب وہ دیکھے گی انہیں دور کی جگہ سے سمع لہ وہ سنیں گے اس کے لیے تبیوزن غیظ غصہ و ظفیرہ اور چیفنے کی گدے کی आवाज واذا القوم منها جب وہ اس میں سے ڈالے جائیں گے مکانن ضیقن تنگ جگہ پہ مقرنینا جکڑے ہوئے دعو وہ پکاریں گے ہنا کا وہیں پر صبورا صبورا ہلاقت ہو لا تدعوا یوم الصبورا نہ تم پکارو سبور واحدہ آج کے دن سبور واحدہ ایک ہلاکت کو حدر و سبور بلکہ پکارو بہت زیادہ ہلاکتوں کو قل کہہ دیجئے آزاری کا خیر ان کا یہ بہتر ہے ام جنت اور خوب دلتی یا وہ ہمیشگی کی جنت وہ عید جس کا وعدہ کیے گئے ہیں پرہیزگار کانت لحم ہے ان کے لیے جزا ان و مسیرہ اور ٹکانہ لاہم ان کے لیے فی اس میں شاہ وہ ہوگا جو اس میں چاہیں گے دینا ہمیشہ رہیں گے وہ ان کو جمع کرے گا مایا ابدون اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا فیاکول تم عبادی کا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو ہا او ان کو ام یا ہم ذل السبیل یہ خود ہی گمراہ ہو گئے قالو وہ کہیں گے کا تو پاک ہے ماہ نہیں ہے ماہ کانا نہیں ہے ینبغی لنا ہمارے لئے لائق انتقید من دونک اولیاء کہ ہم بنائیں تیرے علاوہ اولیاء ولیکن متعتہم لیکن تُو نے ان کو فائدہ دیا سامان دیا و آباء ہم اور ان کے آباء اجداد کو حتا نسو ذکر حتا کہ وہ بھول گئے نصیحت کو یاد کو وقانوں قوم بورا اور یہ تھے قوم ہلاک ہونے والے فقد کذبوکم بما تقولون سوروں نے دیا تم کو بما تقولون اس چیز میں جو تم کہتے ہو ف اس بات میں جو تم کہتے ہو fmt استطيعون صرفا فتم نہیں طاقت ہٹانے کی ولا نصرہ اور نہ مدد کی فَمَن منكم اور جو ظلم تم میں سے ہم اس کو چھائیں گے کھاتے تھے کھانا فی اور چلتے تھے بازاروں میں فتنا بعض بعض بنا دیا ہے تصویر کیا تم صبر کرتے ہو وقال رب کا وسیع اور ہے تیرا رب خوب دیکھنے والا وقال اللہ ان لوگوں نے لا جو نہیں یقین رکھتے ہم سے ملاقات کا لو لا انزل ملائے کا تو کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے اور نارا ربانہ یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو لقبروفی انفسم تحقیقوں نے تکبر کیا ہے اپنے دلوں میں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی سرکشی یوم یارون ملائکا تھا وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا لابشرا یوم اذن نہیں خوشخبری ہوگی اس دن مجرمینہ مجرموں کے لیے کوئی وہ کہیں گے حجرم محجورہ رکاوٹ رکاوٹ کھڑی کی گئی وَيَوْمَ يَرُونَ وَيَوْمَ يَرُونَ اور جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا نہیں ان کے درمیان ہو قدیمہ اور قدیمنا اور ہم آگے بڑھیں گے الاامہ امیر بن امر ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے فج اللہ کوئی بھی عمل فجالنا ہو پس اس کو بنا دیں گے منصورہ بکھرے ہوئے ذرے اصحاب الجنتی جنت والے یوم اس دن خیر بہتر ہوں گے مستقرن ٹھہرنے کے اعتبار سے مکیلا اور اچھے ہوں گے راحت کے اعتبار سے یا آرام گاہ کے اعتبار سے تشکق اس تشقق اب الغمامی آسمان پھٹ جائے گا بلگ بادنوں بادلوں کے ساتھ منزل اور اتارے جائیں گے فرشتے تنزیلا اتارے جانا الملک یوم الحق الرحمان بادشاہی اس دن برحق ہوگی رحمان کے لیے وکانا یومن الکافرین اسیرا اور ہے وہ دن کافروں پر بہت مشکل سخت کاٹے ظالم اپنے ہاتھوں پر یقول وہ کہے گا یا لیتنی تنی اے کاش اب تخص تم میں نے پکڑا ہوتا اختیار کیا ہوتا رسول کے ساتھ کوئی راستہ کچھ راستہ یا ویلتا رہتا اے کاش لیتنی یا ہے افسوس لیتا نہیں کاش فلانا نہ میں نے بنایا ہوتا فلان کو خلیلا دلی دوست لقد اول لنی تحقیق اس نے مجھ کو حکمراہ کیا ذکری ذکر سے بادنی اس کے بعد کہ وہ آیا میرے پاس وقان الشیطان اور ہے شیطان دل انسانی انسان کے لیے خضولہ مدد چھوڑنے والا وقال الرسول اور کہے گا رسول یا عربی ہے ربی کا اور کافی ہے تر رب ہی ہادین ہدایت دینے والا وہ اور مدد کرنے والا وقال کال اللہ دینا کفر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ قرآن کیوں نہیں نازل طرح بھی ہی کہ ہم ثابت کریں اس کے ذریعے ترتیلا خوب ٹھہر ٹھہر کر بھی مساً اور نہیں وہ لائے لاتے آپ کے پاس کوئی مثال اللہ مگر جن کا ہم لاتے ہیں آپ کے پاس ملحتی حق وہ احسن تفصیرہ اور اچھی تفسیر اللہ دینا وہ لوگ یحشرون علی اللہ جن جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل اللہ جہنما جہنم کی طرف الائی کا وہ لوگ شرم مکانا گھرے ہیں مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ ادلو اور گرجادہ گھمراہ ہیں سبیلا راستے کے اعتبار سے والقہ تحقیق آتینہ موسر کتابہ ہم نے دی موسا کو کتابہ جالنا اور ہم نے بنایا معاح اس کے ساتھ اخاو ہارونہ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بوجھ اٹھانے والا فقول نداب پسم نے کہا جاؤینہ اس ان قوم کی ترقت دہ وہ بھی آیاتی نا جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو فدم مرنا ہم تدمیرہ نے ان کو ہلاک کیا ہلاک کرنا یا بری طرح برباد کرنا ہلاک کرنا وہ قومانو اور نو کی قوم لما قذب الرسول جب انہوں نے جتلایا رسولوں کو اگر قناہم تو ہم نے ان کو غرق دیا و جعلنا ہم اور ہم نے بنا دیا ان کو لن ناسی لوگوں کے لئے آیتا نشانی و اعددنا اور ہم نے تیار کیا لظالمین ظالموں کے لئے عذابا علیما عذاب دردنات و عادم و ثمودا اور عاد اور سمود و اصحاب الرسی اور کمے والے و قرونم بینداری کا کتیر اور اشتوران پوزد دمانوں کو و کلن دربنا لہو الامثال اور ہر ایک کے لئے ہم نے مثال بیان کی کو کیا تباہ کر دیا تباہ کرنا بہت برا یا حلا کیا حلا کرنا پرانے کو کہتے ہیں اور البتہ تحقیق وہ آئے اس بستی پر ان تی رتم سو اس پر بری بارش برسائی گئی افلم یق یا کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں بلکانو لا يرجون نشورا بلکہ یہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے و ادار او کا جب وہ تجھ کو دیکھتے ہیں یہ تفیدونا کا الا وذوا نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق احد الذي بعث الله رسولا کہ یہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر ان قاد لا يضلونا बेशक یہ قریب ہے کہ ہم کو گمراہ کر دے ان الہاتنا ہمارے الہوں سے معبودوں سے لولا ان صبرنا اگر یہ نہ ہو کہ ہم صبر کریں علیہ اس پر انہی ان پر اگر ہم ان پر اپنے یعنی معبودوں پر جمی نہ رہیں وہ صوفا یعلمون قریب وہ جان لیں گے سینا يرون العذابہ جس دن وہ دیکھیں گے عذاب کو من اول السبیلہ کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے ارا ایتہ کیا تو دیکھا من تاکا جس شخص نے بنایا ہے الہ او ہو اپنی ال... ہوا ہو اپنی خواہشات کو افا انتا تکون علیه وکیلا کیا تو ہے اس پر زم... کارساز ذمہ دار امتا سب کیا تو سمجھتا ہے گمان کرتا ہے انا اخترا ہوں کہ ان میں سے اکثر یس یا یا سمجھتے ہیں انہم اللہ کل عام نہیں ہے وہ مگر چوپاؤں کی طرح بل ہم ہوں ابلبیلا بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے الا ربی کا اپنے رب کی طرف کی کیسے اس نے پھیلایا ہے علیہ دلیلہ پھر ہم نے بنایا ہے سورج کو اس پر دلیلا دلالت کرنے والا قبض نہ ہو پھر ہم نے اس کو سمیٹا ہے اپنی طرف قبضہ تھوڑا سا سمیٹنا اکٹھا کرنا ہے جعل ہوں ہونا یا نکلنے پھرنے کا دن کا وقت وہ لدی اور وہ ذات ہے ریاحش را جس نے بھیجا ہے ہوا ہواوں کو بشرا خوشقبری منا کر بین ایدہ رحمت ہی اپنی رحمت سے پہلے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ اور ہم نے نازل کیا اسمان سے مان تہورہ پاکیزہ پانی بین نوحییہ بھی ہی تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ایدہ یہ بلدتن میتن مردہ شہر کو ونسقیہو اور ہم پلائیں یہ پانی مِمَّا مم خلقنا جو ہم نے پیدا کیا ہے انعامن جانور و اناسیہ کثیرہ اور بہت زیادہ لوگوں کو درمیان یہ تک کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریںسی بس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے اللہ کو پورا مگر نہ شکریہ اور اگر ہم چاہیں لبعتنا البتہ بھیج دے فی کلی قریت نزیرہ ہر بستی میں ایک درانے والا فلا تو تعلقا فیرین پس کر کافروں کی وجاہد ہم بھی اور ان کے ساتھ جہاد کر اس کے ذریعے جہادن کبیرہ بہت بڑا جہاد وَهُوَ الَّذِي مَرَجِ الْبَحْرَيْنِي اور وہ وہی ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو هذا عجبن فرات یہ عجبن فرات بہت زیادہ میٹھا ہے یا میٹھا ہے فرات پیاس والا وحادا ملحن اور یہ نمکین اجاج کڑوا واجہ بنا دیا بینا کے درمیان برزخن پردے کو آڑ کو واحد رم محجورا اور رکاوٹ بنا دی رکاوٹ کھڑی کی گئی وہ لدی اور ذات ہے خلا کا پیدا کیا ہے پانی سے بشر کو فجارہ بنایا اس کے نصب سسرال و کانب کا قدیرہ اور ہے تیرا رب بہت زیادہ قدرت رکھنے والا مِن دُونِ اور وہ اب اللہ ہی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مالا جو رام کو نفع دیتی ہے نا نقصان و کان ال کافر الب ہی ذہیرہ اور ہے کافر تیرے رب کے خلاف ذہیرہ مرد کرنے والا ما ارسل نہ نہیں ہم نے بھیجا آپ کو اللہ مگر مبشر خوشخبری دینے والا و نظیر اور ڈرانے والا پھر کہہ نہیں میں سوال کرتا تم سے آدھے ہی اس پر میں اجر کسی اجر کا اللہ ما اللہ منشاہ مگر جو چاہتا ہے پکڑ لے ربی ہی اپنے رب کی طرف سے کر کر اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خبیرہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا اللہ دی بودات خلاق السماوات آباد جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اما اور جو ان کے درمیان ہے فی ہے میں سن مستا وہ عرش پر ہے ال پس تو سوال کر اس کے بارے میں خبیرہ کسی بہت زیادہ خبر رکھنے والے سے <لِلرحمن> اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے قار وہ کہتے ہیں رحمان اور کیا ہے رحمان کے ہم سیدہ کریں لی ماتا اس کے لیے جس کا تو ہم کو حکم دیتا جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے وہ زیادہ ہوں اور یہ بات ان کو زیادہ کر دیتی ہے نفورہ نفرت کرنے میں یا بھاگنے میں تبارہ کل برکت وہ دا جافما جافِ سما بروجا بروج اس نے بنائے آسمان میں برج و جافی ہار بنایا اس میں سراجن ایک چراغ و کمر منی اور روشنی کرنے والا چاند اور وہ, وہ لدی اور جو ارادہ ہے کہ نصیحت حاصل کرے او ارادہ, شکورا یا ارادہ کرتا ہے کچھ شکر کرنے کا وہ عباد الرحمان لدین اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو مشغلہ جو چلتے ہیں زمین پر ہن نرمی سے وہ ادا خاتہ بہم الجاہل اور جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل قالو تو وہ کہتے ہیں سلامن سلام ولدین اور وہ لوگ کی حالت میں آزاد کو انا بہ کانا وراما بے شک اس کا عذاب ہے چمٹنے والا انہا بے شک وہ سعد بری ہے مستقرن ٹھہرنے کی جگہ کاما اور اقامت کی جگہ والدین اور وہ لوگ ادا انفق جب وہ خرچ کرتے ہیں نم یو صرف نہیں وہ فضول خرچی کرتے ولم یقت اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں وکانہ کانا بینگالی کا کوامہ اور ان کے درمیان ان کا قرض ہوتا ہے مرتدین والذین اروا لو لوگ یا لا يدعون مع الله اله اخرہ نہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو ولا یقتلون النفس اللاتی اور نہیں وہ قتل کرتے اس جان کو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولا یزنون اور نہیں وہ زنا کرتے فمن يفعل ذلك کا اور جو کرے گا ایسا کام یلقا عثاما تو وہ ملے گا سخت گناہ کو و دن ادابی اور وہ رہے گا توبہ آمن اور لوگ ہیں آتی اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے گناہوں کو حسنات نے کیوں میں وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی غفوراً زیادہ بخشنے والا رحیمہ بہت جو نہیں گواہی دیتے جھوٹ جھوٹ کی یا نہیں شریک ہوتے جھوٹ میں وہ ادامر جب وہ گزرتے ہیں سے بے لغی لغی یا مرو بےداب کے پاس سیمرو گزرتے ہیں کہ راما و و اللہ دینہ اور وہ لوگ ادا دکھ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ لم یقر علیہا نہیں وہ گر جاتے اس پر سمن و بہرے اور گم اندھے ہو کر و اللہ اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں رب بنائے ہمارے رب حبلنا دے ہم کو ہماری, سے اور ہماری اولادوں سے آعیون ان کی واجعلنا واجعلنا اور ہم کو بنا دے پرہیزگاروں کے لیے امام امام اولا یہ وہ لوگ ہیں یوج زون الغرف تاج و جزا دیے جائیں گے بالا خانے کیبر اپنے صبر کی وجہ سے اور وہ ملے گے اس میں تحیت سلامہ دعا اور سلامتی کو ان کا استقبال ہوگا اس میں دعا اور سلامتی کے ساتھ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہر مستقرن اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ و مقامہ اور رہنے کی جگہ یا وہ اچھی ہے جگہ مستقرن رہنے کے اعتبار سے مقامہ اور مقام کے اعتبار سے ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے کل <سؤال> کہہ دیجئے کیا نہیں پروا کرتا تمہاری ربی میرا رب لولا دعاوکم اگر نہ ہو تمہاری پکار فقد قدب تم پس تحقیق تم نے جتلایا ہے فَسُو فَيَقُونُ الْعِزَامَ تو انقریب ہوگا چمٹ جانے والا <سؤال> <سؤال> عذاب